بحث خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ تبارو کا وہی اول ہے وہی آخر اسی طرح مخلوق میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے جیسے محدث عبد الرضاق نے اپنے مصنف میں یہ حدیث نقل کی اور محدس عبد الرضاق سے امام سیوتی نے نقل کی شاہ عبد الق محدید دلوی رحمت نقل کی اور بھی محدثی نقل کی حضرت جاب رضی اللہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا حضور فرما اول ما خلق کل نوری سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا اس اعتبار سے حضور اول ہوئے اور امبیائی کرام جتنے دنیا میں آئے ان سب میں حضور علیہ سلامت سلام جو ہیں وہ آخر میں تو اب حضور علیہ السلام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے جلوے کا پر ہیں سمجھ گئے آپ کیسے اللہ کا جز نہیں اس کا پرتو تو ہے اب میں بتاؤں آپ کو یہ بتائیے کہ چاند جب آسمان پر چمکتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ زمین پر پڑتی ہے دیکھا آپ نے روزانہ ہی آپ دیکھتے نا اس کی روشنی زمین پر پڑتی یہ بتائیے اس روشنی پر اگر آپ ماریں تو کیا چاند پر مار لگے گی بالکل بھی نہیں لگے گی وہ چاند بھی نہیں ہے چاند کا پرتو ہے یہ سورج زمین پر چمک رہا دھوپ کو اگر آپ ماریں تو کیا سورج کو کوئی نقصان ہوگا ہرگز نقصان نہیں ہوگا تو یہ سورج کا پرتو ہے ابھی میں نے ارض کیا لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اگر حضور علیہ السلام کو مانے تو آپ نے اللہ کا جز مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے ہم پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ موس علیہ السلام نے جب یہ کہا اللہ تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے سختی سے منفلندر نہیں دیکھ پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو سامنے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ تجلی سے پہاڑ جل کر خاک ہو گیا اب لوگ بتائیں کہ پہاڑ پر کیا چیز پڑی تھی جس سے پہاڑ جلا دیں جواب لوگ کیا چیز پڑی تھی ماض اللہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اوپر سے نکل آیا جو پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ جل گیا وہ کیا چیز تھی جس سے وہ جلا آپ پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ ایک موٹا شیشا لیجیے بالکل یوں سمجھے آپ جیسے قریب کا چشمے کا شیشہ جو بہت زیادہ موٹا ہوتا وہ آپ لے لیں لینے کے بعد ادھر رکھیے کاغذ اور اس شیشے کو سورج کی طرف لے جائیے لے جانے کے بعد میں جب اس سے ایک روشنی پیدا ہو نا اسپٹ جیسے اس پر آپ روک لیں آپ دیکھیے کاغذ جل جائے گا پریکٹیکل آپ کر کے کاغذ جل جائے گا یہ بتائیے کاغذ میں کیا سورج گھس گیا آن کر نہیں تو حضور علیہ السلام اللہ کے نور کا پرتو ہے اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے یہ آپ اپنے سمجھنے کی سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس سے حضور علیہ السلات و سلام کو پیدا کیا اب یہاں بحث یہ چل نکلی کہ حضور جو ہیں وہ ہدایت کا نور ہے یا حصہ نور ہے حصہ نور کا مطلب ایسا جو ہم دیکھتے ہیں چمک اور ہدایت کا نور ایسا کہ حضور سے لوگوں نے ہدایت پائی تو یہ بھی ایک نور جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی قدجا اکم من اللہ نور وہ کتاب مبین ب تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک واضح کتاب وغیرہ ایسی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور کیا ہے ہدایت کا تو نور ہے حضور علیہ سلا تو سلام لیکن کیا حصی نور بھی ہیں تو دیکھیے ایک حدیث یہ ملتی ہے ہمیں کہ ایک مرتبہ حضور دھاری دھار جبا پہنے کھڑے ہوئے صحابی کہتے ہیں کبھی میں حضور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا اور میں نے دیکھا کہ حضور کا نور چاند پر غالی بارہ ابن اصا یہ تاریخ دمش ہے علامہ ابن اصا تاریخ کا نام ہی ابن اصا وہ چالیس جلدوں پر مشتمل ہے اس میں علامہ ابن اساکر کہتے کہ ام مومین حضرت عاشا صدیقر تعالیٰ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا یعنی وہ وقت صبح صادق جب اجالا نہیں نکلا میں کچھ سینے کے لیے بیٹھی تو مجھ سے وہ سوئی جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ گر گئی گرنے کے بعد میں نے اس کو تلاش کیا مگر سوئی نہیں ملی اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام میرے کمرے میں جلوہ کر جب ہوئے تو کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے آپ کی روشنی میں سوئی تلاش کر لی کیا مطلب ہوا کہ حضور حصی نور بھی ہے کہ جب چلے جائیں تو سارا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جائے اور ان کی روشنی میں ام مومین حضرت آشا صدیقہ نے سوئی کو تلاش کر لیا اور یہ آلہ حضرت کا شیر اسی پر ہے سوزن گم سوزن سوئی کو کہتے ہیں فارسی میں سوزن گمشد ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا حضور نور بھی ہیں اس مانا کا حضور بھی اول ہیں اور اس مانا کا حضور علیہ السلام جو ہیں وہ آخر بھی ہیں اب چونکہ اللہ کے جلوے کا پرتو ہیں اس لیے وہ انہی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے اب بات سمجھ میں آ گئی اور قرآن مجید کی شہادت سنیے کانا کعبہ او ادنا حضور اتنا قریب اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے بھی قریب فا الا اب دہی ماں اوہا پھر اللہ تعالی نے حضور پر جو چاہا وہی فرمائی اس پورے قصے کو اس میں بیان کیا گیا سمجھ گئے آپ جی دوسرا بولیے آپ کے پرچے تو ختم ہو گئے نا بھائی